اللہ نور سماواتی ولاؤ نوری الله نوری ہی میں ويزدهر بالله امثال الناس والله كل شيء عليم في بيوت حين الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبحه له فيها بالغضب والاصحال رجال الله لي انتجارات ولا بيوت عن ذكر الله واقام الصلاه وايتى الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والافصار ليجزيهم الله احسنا ما ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ضمعان ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله صريح الحساب أو كظلمات في بحر اللجيين يخشعوا موجوم من فوقه موجوم من فوقه سحابه غلوم اللہ, اللہ تو رونق ہیں کائنات کی اور اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے اتاق ہو جس میں کوئی چراغ روشن ہو چراغ جو ایک فانوس میں ہو اور فانوس جو ایک چمکدار ستارے کی طرح سے جلمل کر رہا ہو اور جو ایک ایسے درخت سے روشن کیا جاتا ہو جو مبارک ہے زیتون کا ہے اور جو مشرقی ہے نہ مغربی ہے ایسا لگتا ہے جیسا اس کا تیل جل اٹھے گا اپنے آپ حالانکہ ابھی آگ نے اس کو چھوا بھی نہیں روشنی پر روشنی ہے وہ اور وہ اپنی روشنی سے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور یہ مثالیں وہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دے ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو سربلند کیا جائے اور اس میں اس کا نام لیا جائے جس میں اللہ کی تصدیق کی جاتی ہے صبح شام ان گھروں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی ذکر سے روکتی نہیں ہے نماز قائم کرنے سے اور زکات دینے سے کیونکہ وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور جس دن دل دہل جائیں گے تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور انہیں مزید اپنے فضل سے کچھ عطا کرے اللہ تو جس کو چاہے وہ حساب دیتا ہے اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے امال تو ایسے ہوتے ہیں جسے چمکیلی ریت کسی چٹیل میدان میں پیاسا جس کو پانی سمجھے لیکن جب وہاں جائے تو کچھ بھی نہ پائے سوائے تقدیر الہی کے اور اس کا حساب مکمل ہو جائے کیونکہ اللہ تو فوراً حساب لیتا ہے یا ایسے اندھیرے جو ایسی سمندر میں ہوں موجوں میں جس کو ایک اور موجے ہوئے ہیں جس کے اوپر بادل چھائے ہیں اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہاتھ نکالیں تو ہاتھ دکھائی نہ دے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے کون اس کو روشنی دے سکتا ہے اس کا سیاق اور اس سے نی... نی... سے اس کا جو تعلق تھا وہ تو پچھلے ہفتے میں آپ کو بتا چکا ہوں مثال میں آپ کو سمجھا رہا تھا اس تشبیح جو اللہ نے دی ہے اس تشبیح کو سمجھا رہا تھا جو نماز کا وقت ہو گیا تھا اذان کا بات ادھوری رہ گئی تھی یہ تشبی جو ہے آ, سمجھ میں نہیں آتی ہے بہت سے یعنی اللہ تعالی نے کس طرح سے دی ہے پوری ایک تشبح ہے پورا رخوج جو شروع سے آخر تک ہے یہ ایک مکمل ایک ہی تشوی ہے جس کو اللہ تعالی نے جس کے ذریعے بہت سی باتیں سمجھائی ہیں یا ان کا باہر ربط اگر آپ کے دماغ میں آ جائے تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے پہلے ان کو سمجھ لیجئے تو یہ پوری تشبیح آپ کی سمجھ میں آئی گی اللہ نے فرمایا کہ اس کی روشنی کی مثال ایسی ایسی ایک تاک ہے اور تاق میں ایک چراغ ہے اور چراغ فانوس میں ہے اور فانوس ستارے کی طرح چمکتا ہے ایک ایسے تیل سے جس کو آگ نہ بھی لگاؤ تو لگتا ہے کہ وہ جل رہا ہے اور آگ لگا دو تو وہ روشن ہو جائے روشنی پر روشنی تو پہلے تشویش اتنی, اتنی سمجھ لیں آپ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پانچ چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں ایک تو ہے فانوس ایک ہے تاخ ایک ہے تاخ اور تاق میں ہے فانوس اور فانوس میں ہے چراغ اور چراغ جلتا ہے تیل سے اور ایک آگ اگر اس میں لگ جائے تو وہ اور مزید جل اٹھتا ہے یہ پانچ چیزیں کیا ہیں اگر یہ پانچ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو تشبی آگے تک آپ کی سمجھ میں آ جائے گی آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تسبیح بھی دی ہے اور کافروں کے اعمال اور عقائد دونوں کی تسبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ آپ کا جسم جو ہے یہ تو طاقت ہے یوں سمجھیں انسان کا جسم تو ایک طاقت ہے دل اس کا جو ہے فانوس ہے آدمی کا دل فانوس ہے اس فانوس میں جو چراغ روشن ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہدایت جو اللہ تعالیٰ سے روشنی لیتا ہے ہدایت کی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آفتاب ایک چھوٹے سے پیالے میں ایک منڈے میں پانی بھر لیں اس میں آفتاب ریفلیکٹ ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت جو ہے پلب مومن میں مسلمان کے دل میں اس طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے جو چراغ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کا ہے دل میں اور دل ہے وہ فانوس جو اس نور کو ٹھکے ہوئے ہے اور جس میں ہے وہ جس میں وہ فانوس روشن ہے تیل ہے وہ استعداد جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے اسلام کی ہدایت کی وہی الہی نہ ہو تو وہ استعداد آدمی کے دل میں ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے جو انسان کو ایک نقش دیا گیا ہے ضمیر دیا گیا ہے کہ کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے ہدایت کی طرف اس کو راغب کرتا ہے نبیوں کے بغیر بھی وہی کے بغیر بھی اور ہدایت کے بغیر بھی یہ وہ تیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یعنی انسان کی فطرت میں رکھا ہے یہ ضمیر نقص الاقوامہ اور آگ جو چھو جائے تو یہ تیل جل اٹھے یہ چراغ جل اٹھے وہ آگ ہے اللہ کی وہی اللہ کے رسول جو اس استعداد کو جو آدمی کے دل میں موجود ہے اللہ کو پہچاننے کی اپنے چراغ آگ لگا کر اس کو روشن کر دیتے ہیں اس چیز کو آگ دو کام کرتی ہے روشنی بھی دیتی ہے جلاتی بھی ہے تیل ہے تو اس کو چراغ بنا دے گی نہیں ہے تو اس کو جلا کے کھاد کر دے گی اس چیز کو تو آگ کی مثال پرانے کریم اسلو میں بھی دی ہے خدم نے شاع کرمایا میری مثال تو ایسی نے آگ جلائی کسی کو اس سے رسمی ملتی ہے کوئی چھا دے آگ وہ ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اب ان پانچ چیزوں کو سامنے رکھ کر جسم جو ہوا وہ طاق ہوا فانوس جو ہوا وہ دل ہوا انسان کا یہ مثال جو ہے پچھلی بار جب میں کر رہا تھا اور ایک دم اذان ہو گئی تو ہمارے پاس دوستوں نے کہا में آ رہا تھا اور بعد میں جو ہے وہ فلسفہ سا ہو گیا فلسفہ نہیں تھا بلکہ اس مثال کو سمجھانے کی کوشش ہے اور اس کے اوپر آئندہ کی ساری مثالیں بیس کرتی ہیں جتنی بھی ہیں تو یہ پورا ایک طاق ہے اور اس طاق میں وہ فانوس ہے دل اور اس دل میں نور ہدایت اللہ کا جلتا ہے جب ہدایت کا نور آتا ہے تو اس دل میں آتا ہے بندے میں اور اس ایک تیل ہے جس سے وہ دل روشن ہوتا ہے نور ہدایت سے یہ تیل ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جلاؤ تو صاف ستھرا خاص طور سے وہ تیل زیتون کا جو ایسا درخت سے نکلے جس پہ دونوں طرح کی دھوپ پڑتی ہو مشرق کی بھی اور مغرب کی بھی کھلے میدان میں ہو تو اس زیتون کا تیل جو ہے بہت شفاف ہوتا ہے چراغ میں بھرا ہو تو لگتا ہے چراغ جل رہا ہے حالانکہ ابھی آگنی کو ابھی نہیں ایسا لگتا ہے تو ایسی جس, جس آدمی کو اللہ تعالی نے فضرت اسلام عطا کی ہے انسان کو عطا کی ہے نبی اور پیغمبر تو آ کر اس میں آگ لگاتے ہیں ہدایت کی انہیں ہدایت کی لوہ جلاتے ہیں سلگاتے ہیں نہ ہی بھی ہو تو آدمی کے دل میں اتنا تو نوری ایمان ہوتا ہی ہر ایک کے دل میں اگر وہ نہ بھی ہوتا تو آدمی اللہ کو پہچان لیتا لیکن انبیاء اور اہی الہی آ کر اس میں وہ دیا سلائی لگاتے ہیں تو وہ چراغ بن جاتا ہے وہی تیل نہیں ہوتا وہ تیل کسی میں بدبخت ہوتے ہیں کچھ لوگ شیطان گمراہ کر دیتا ہے اس نور ہدایت کو سلو کر لیتا ہے آدمی کے اندر جو صلاحیت استداد ہے اس کو سلو کر لیتا ہے تو وہی آگ اس میں روشنی دیتی بلکہ اس کو جلا خواہ کر دیتی بس الحمۃ الارا پرانے پر. تو یہ پوری مثال پانچ چیزوں سے پانچ چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں تو اللہ کی نور کی مثال یعنی وہ نور ہدایت جو اللہ سے ملتا ہے انسانوں کو کمش کاتن سیاہ مصباح یوں سمجھو جیسے ایک طاق ہے اور اس میں ایک فانوس ہے اس میں, اس میں وہ چراغ دلتا ہے اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے یعنی دل میں وہ ہمارا فانوس جس میں اللہ کا نورا. یہاں میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی اللہ کے فرمایا جس طرح سے اللہ آتا ہے دل میں اس چھوٹے سے دل میں وہ اللہ جس کائنات کا پورا خالب ہے تو اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حدیث قرسی ہے کہ زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتا میں مگر میں ایک ایمان والے کے دل میں سما جاتا ہوں میں یعنی میری روشنی میرا نور ہدایت آنا تو اس کی روشنی اس کی نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جسم ہمارا اور اس میں ایک چراغ یعنی اللہ کی ہدایت جو دل میں آتی ہے وہ چراغ جو ایک فانوس میں ہے یعنی وہ ہمارا دل جس میں ہے تو نہ کو کبندی اور وہ فانوس جو ستارے کی طرح جگمگ جگم کرتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے ہدایت کی کرنے پھوٹتی ہیں اس میں سے ایک مرد مومن کا دل ہے یہ جو ستارے کی طرح اسی اقبال نے بھی کہا نا گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا بے کی شب تاریخ میں قمدیل روحانی جیسے کسی اندھیرے جنگل میں چراغ جل لاؤ مسلمان کا دل تو ایسے روشن ہوتا ہے ہر اندھیرے میں ہر گمراہی کے اندھیرے میں یقین کی یہ روشنی جو مسلمان کے دل میں روشن ہے ہر ظلمت کا ہرا نہ گمراہی کا اس کے اندر وہ روشن ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں مسلمان کو اپنی راہ دکھائی دیتی ہے گماں آباد ہستی میں یقین مردے مسلمان کا یقین وہی دل ہے بیابان کی شب تاریخ میں قندیل رحبانی اسی کہایا, کان نہ کبندی وہ ایک جگمگ ستارہ ہے وہ دل جگمگ ستارہ ہے جو اللہ کے نور کا اختصاب کرتا ہے اللہ کے نور کو حاصل کرتا ہے اور وہ جلتا ہے دل ایک ایسے تیل سے شجارتی مبارک لا شرقیہ ولا غربیہ زیتون کا وہ درخت جو شرقی ہے نہ گربی ہے اس سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ اس چراغ میں جاتا ہے وہ صلاحیت یعنی استعداد اور پھر وہ آگ جو بعد میں لگتی ہے وہ اس کو چراغ میں ہے وہ تیل تو خود چمکدار روشن ہے اپنے آپ ہی ولولم تم سنار حالانکہ ابھی آگ نے یعنی وہی الہی نے اس کو چھوا بھی نہ ہو وہ خود بھی روشن ہے ابھی استعمال اب یہاں اس کو مزید وضاحت کے لیے تیل کو بتا دیا کہ تیل ایسا ہے جو زیتون کا ہے یعنی شفاف ہے اور ایسے پیڑ کا ہے جو شرقی ہے نظر ہے کیونکہ ایسا پیڑ زیتون کا جو ہوتا ہے جو شرقی ہو نظر بھی اس پہ کی بھی دھوپ پڑے اور مغرب کی بھی دھوپ پڑے اس کا تیل بہت شفاف ہوتا ہے تیل کی صفت کو وضاحت میں کرنے کے لیے اللہ نے شاید فرمایا اور یوں بھی آپ دیکھیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یہاں پر اس مثال میں زیتون کے پیڑ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اپنی کہ جیسے وہ ناشرقی ہے نظر بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی نا شرقی ہے نظر بھی ہے وہ قوم اور ملک اور نسل و نسب کے تمام خصوصی ہے وہ سب کا ہے کسی کا نہیں ہے تو اس کے لیے اسی درخت کی مثال موضوع تھی اور اس کے بعد فرما اللہ تم سسار یہ دل یہ چراغ جو اللہ کے نور سے روشن ہے جل اٹھتا ہے حالانکہ ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو اس کو یہ خود ہی جلا ہوا ہے یہ وہی حدیث ص اللہ کے شاہ فرمایا کہ پلو یولدو ہر مسلمان ہر انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ اصل میں روشن ہوتا ہے اللہ کی دہلی استعداد ہدایت سے اسلام کی طرف سے پیدا ہوتا ہے بعد میں تو پیغمبر آ کر اور کتابیں آ کر اس میں ایمان کا وہ چراغ روشن کرتی ہیں لیکن اس میں استعداد پہلے سے ہوتی ہے یہ وہی کا تیل ہے تو یہ مثال تھوڑی سی ٹپیکل ہو گئی ہے لیکن میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں تو میں ایک دفعہ ادھر کروں گا جی یاد اللہ لنوری من یشا اور اللہ تعالی اپنے اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یاد اللہ لنوری من یشا ویز رب اللہ المسال الناس اور یہ مثال بیان کرتا ہے انسانوں کے لیے تاکہ سمجھ لیں پورا کہ اللہ تعالیٰ نے جو استعداد ہدایت پیدا کی ہر انسان کے دل میں اگر آپ اس کو ڈھکے نہیں قلبے ملفوف نہ بنائیں منافق تو یہی تو کہتے تھے جو پچھلی پر کر رہے تھے آپ نے عائشہ خلاف یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قلوب نہ ہمارے دل تو جو ہیں پیک ہیں کالی پالیتھین میں پیک ہیں ہمارے دل تو فخر سے کہتے تھے وہ قلو قلوب دل پیک ہیں تو ظاہر جو دل پیک ہے اس میں کوئی ہدایت کرن نہیں آسکتی اللہ یقین آفتاب ہدایت ہے اور ہمارے چھوٹے سے پیالے میں دل کا جو پیالہ ہمارا ہے جس میں پانی بھرا ہے اس میں وہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے اس کا عقص جھلکتا ہے لیکن یہ پیالہ اگر پالیتھین میں پیک ہو تو اس میں نہیں جھلک سکتا تو یہ قلب ملفو جو ہے یہی قلب منافق ہے وہی جن کا تذکرہ بھی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ مثال دی تھی کہ منافق جو ہے ایمان کی دولت سے محروم ہی رہیں گے اور اس قرآن کریم کی اسی مثال کو دہرایا ہے پہلے سے بارے میں بھی مسلحم کا مسلح نارا ان منافقی کی مثال تو ایسی جیسے آگ جلی ان کے لیے اور آگ سے یہ روشنی لے سکتے تھے لیکن ہوا نہیں یہ آگ سے روشنی نہیں لی آگ سے دل جلا لی انہوں نے اس سے روشنی حاصل نہیں کی آگے جب بھیج لے کوئی آدمی تو روشنی اس کو کہاں سے مل سکتی نورم ہم نورم کہاں سے آیا روشنی اسی چیز کو اللہ نے فرمایا نور ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے ہے الآن کریم سب کے لیے یعنی منافق ہوں یا مومن سب کے لیے وہ سورج ہے ہدایت کا لیکن پھر کہا حد المتقین کہ نہیں وہ سورج تو تھا سب کے لیے پر روشنی ملی صرف متقین کو جیسے سورج نکلا تو ہر اندھے ہر آنکھ والے کے لیے لیکن روشنی ملی صرف آنکھ والے کو اندھوں کہاں ملی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے لیے نکلا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں صرف آنکھ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہر دل تک پہنچتا ہے پر جس نے اپنے دل کو پیک کر لیا اس تک کیسے جائے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتا ہے اللہ بک الشین علیم اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی ہدایت کے لیے موضوع ہے واللہ بک الشین علیم اللہ بہتر جانتا ہے علیم ہے وہ, وہ جانتا ہے کہ اس کی ہدایت اللہ علی ہی میشا کہ وہ اپنے نور سے کس کو ہدایت دے کس کو نہ دے یہ جی روشنی کس کو ملے اور کس کو نہ ملے پھر اللہ تعالیٰ ملاقین کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے پروپگنڈوں سے اور انحراف سے اور اسلام کے بارے میں یہ کہنے سے کہ اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلائبہ چراغ بجھ نہیں جائے گا یہ کیوں نہیں بجھے گا اس لیے کہ فی ایسے گھر ہیں ایسے گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ سربلند کیے جائیں و فی ہس بہ اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے جو سبھی ہو لہو فیحہ بالختوبی ولا سال اس میں صبح شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس کی تصویر کی جاتی ہے اور ان گھروں میں رجالن ایسے لوگ ہیں لا لہیم تجارت ولاب المز اللہ جنہیں کوئی بھی مفاد خدا کی یاد سے روکتا نہیں ہے ایسے لوگ یعنی ای اگر دنیا میں شیزان کے راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں تو اللہ کی بھی ایک ٹیم دنیا میں موجود ہے اللہ تعالی فرمایاد ہے تمہاری سازشیں چلیں گی نہیں تھی وہ یہاں پر لوگوں نے مسجدوں کو مراد لے لیا ہے تفسیروں میں کوئی بنجائش نہیں مسجدوں کو لینے کی کیونکہ یہاں بیان ہے معاشرت کا آپ نے دیکھا پردے کے احکام ہیں پردے کے احکام ہیں اور اس سے پہلے سب کس طرح سے ہم پارک بنائے اپنے ماحول کو اپنے گھروں کے ماحول کو یہ تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مسجدوں کی دیواریں اونچی کرو فی بدین علی اللہفا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں کے ماحول کو پاک کرنے کی اور سربلند کرنے کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اللامیہ کو مسجد کے لفظ آتا ہے بیوت کہنے کی ضرورت نہیں تھی مسجد کے لفظ تو اللہ تعالیٰ آتا ہے وہ فی فی مساجدہ کہ دیتے اللہ تعالیٰ فی بیوتین ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ سربلند کیے جائیں یعنی ان کا ماحول بلند کیا جائے پاکیزہ در کیا جائے علی اللہ ہمارا مسلمان کا جو ہے اللہ کی عبادت صرف مسلمان مسجد میں نہیں کرتا بلکہ مسلمان کے لیے تو ہر گھر مسجد ہے عبادت گاہ اس کا تو گھر ہی اس کا تو ہر عمل ہر فیل عبادت گاہ ہونا چاہیے تھوڑی کہ بس مسجد میں علامیہ کی نماز پڑھ کے کا گاہ قدم ہو جاتا ہے بس وہاں بس وہاں گنی مسجدوں کو تو بلند کریں اور اپنے گھروں کو سرنگوں کر دیں یہ نہیں ہے اللہ نے اگر ایک وائڈ ل... ایک ایسا آم لفظ بولا ہے تو اس کو عام رہنے دیجیے وہ گھر چاہے مسجد ہو وہ گھر چاہے میرا ہمارا ذاتی گھر اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں اللہ کا نام ہر وقت لیا جائے یوس کا رفیع یوس کا رفیسم اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے اللہ کے نام مسلمانوں کی لینگویج یہی ہوتی ہے ہر بات میں اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اللہ کا نام لینا ہر بات میں گھر کی بول چال میں بھی ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہتے ہیں. ہم کسی پچھ چیز اچھی لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں استافر اللہ غم کے غم کے اندر ہم کہتے ہیں ان ہم ہر موقع پر کہیں بھی ہوں سلام کسی کو کرتے ہیں تو السلام علیکم و رحمت اللہ اللہ کا نام ہماری ہر چیز میں شامل ہوتا ہے ہمیں جو تہذیب دی گئی ہے گھروں میں ہمیں جو لینگویج کہیں بھی مسلمان چاہے فرینچ بولے چاہے ڈچ بولیں چاہے ہندی بولے لیکن مسلمان جہاں بھی جائے گا اس زبان کو مسلمان بنا دے گا کیونکہ اس کی ہر بات میں اللہ کا نام آئے گا ہر چیز میں اللہ کا نام آئے گا اس چیز مسلمان کی زبان میں تو یوز کرف یہ حسم خدا نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا نام ہر آن رہے زبانوں پر تمہاری دنیا میں کسی بھی مذہب میں دنیا میں تیرہ کے قریب مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں خدا کو اس قدر یاد نہیں کیا جاتا ہے جس نے اسلامک ہم کوئی اس کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام اللہ کو جتنا اسلام میں یاد کیا جاتا ہے اتنا دنیا میں جو لوگ دعوے دار سب ہیں خدا کو ماننے کے دعوے دار تو سبھی لوگ ہیں خدا کو ماننے کے لیکن اللہ کا نام ہر وقت نوک زبان پہ رہتا ہے یہ بات صرف اسلام کے اندر ہے یوسف گیہ لہوف بال قطبی والا سال اس میں صبح شام اللہ کی تصویر اور عبادت کی جاتی ہے اس لیے اللہ کے رفیل نے حکم دیا ہے کہ اپنی اپنے گھروں کو آباد رکھو نماز سے مردہ مت بناؤ نوافل اور مستحبات اور یہ جو کچھ ہم جو مسجد میں کھڑوں کے پڑھنے لگتے ہیں نا لوگوں کا نگلنا ہی بھی کلو ادا ہے مسجد میں سے مسجد پڑھنے کا حکم نہیں ہے ان کے لیے مسجد صرف فرض نماز کے لیے باقی تمام مز... آپ کے نوافل اور سنن جتنے بھی آپ ادا کریں وہ اپنے گھر میں آ کے ادا کریں تاکہ آپ کے گھر جو ہے بے رونق نہ ہو جائیں اللہ کی یاد سے آباد رہے آپ کے بچے آپ کی نماز پڑھتے دیکھیں تو ان کو بھی نماز پڑھنے کی توقی ہو آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے نماز پڑے گی آپ کا گھر میں ماحول آپ کا آنگن ایک مسلمان کا آنگن ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ فرمرا ہے ایسا آنگن ہوتا ہے اس کی ہر چیز بولتی ہے ہمارا آج بھی ہم اس برے حالات میں بھی اسلام کی روایات سے جو وابستہ ہیں وہ اپنے گھر کے آنگنوں سے ہماری عورتوں نے وابستہ کر رکھا ہے کیسے بھی ہم گھر میں نعت کی کیسٹ بجا رہے ہیں مکہ مدینے کا کیلنڈر لگائے ہیں گھر میں آتے ہوئے السلام السلام علیکم کہہ رہے بات میں اللہ کا تذکرہ لا قرآن شریف رکھا ہوا ہے بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اس سے ایک ماحول بنتا ہے ہم جڑتے ہیں اسلام کے ماحول سے اسلامی تہذیب سے اسلامی کلچر سے ایک گھر ہے جو اسلام کا خلا ہوتا ہے یہیں سے بچے تہذیب پاتے ہیں اقدار پاتے ہیں ویلیوز پاتے ہیں وہیں سے اسلام کے ماحول سے جڑتے ہیں وہ لوگ اس لیے گھر کا ماحول اگر بگڑتا ہے تو ہمیں کوئی دس اور کوئی تعلیم کا جو ہے اسلام سے نہیں چھوڑ سکتی کوئی بھی نہ سوسائٹی سوسائٹی تو کیا جوڑے گی کی? سوسائٹی ہمیں گانے سنائے گی سوسائٹی سے ہمیں اسلام نہیں ملے گا سڑک سے اسلام نہیں ملے گا سڑک کے اوپر تو جو ہے بجرا ہے یا جیسا محل ہے ہم لوگ تصویر دیکھ رہے جا کے گندی اسلام کہاں سے لاتے ہیں اسلام ماں کی گود سے لاتے ہیں ماں سکھاتی ہے ہم کو ماں رہتی ہے گھر کے آگن میں وہ کل میں یاد کراتی ہے بچہ کل میں یاد کرتا ہے وہ گھر میں ماحول بناتی ہے اسلام کا تو گھر میں اسلام کا ماحول بنتا ہے بچہ سوچتا ہے میں مسلمان ہوں میں اس دن سے وابستہ ہوں اس مل سے وابستہ ہوں اس کی دودھ کی ایک بند کے ساتھ اس اسلامی جذبے ملتے ہیں پھر آنگن سے پھر سب کچھ جو ہے نا وہ چیز ہے وہ گھر ہے جو جو جوڑتا ہے تو فی بیوتن ایسے گھر چکے ہیں یہ گھر جو ہمارا ایک پورا اسلامی معاشرے کا جو ایک حفاظتی حصار ہے ہمارا چونکہ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے لہٰذا تمہاری سازی کام نہیں کریں گے اس میں تو اللہ کا صبح شام اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے گھروں کو آباد رکھا جائے یہ ہے اس لیے شیطان نے ہمارے گھر پہ اٹیک کیا پھر جو اللہ نے گھر کا والا دیا نا کہ یہ گھر بچائیں گے اسلام کو تو شیطان نے گھر پہ اٹیک کیا نے کہا سنیما جانے سے تم روک دیتے ہو اور گھر میں جو ہے کو اسلام سکھاتے ہو میں تمہارے گھر میں ہی پہنچا دیتا ہوں سنیما اور میں ایسا کیے دیتا ہوں کہ تم اپنے پردے ڈال کر کھڑکیوں کے اوپر انٹرنیٹ سے سارے دنیا کے فور سے رشتہ جوڑ لو تمہیں کوئی کہنے والا بھی نہ ہو وہاں تم سڑک پر عورتوں کو گھومتے تھے تو دس آدمی تمہاری آنکھوں کرتے یہاں تو کوئی چیک بھی نہیں کرے گا شیدان نے جو ہے اس کو کہ تم گھر کے بل پر اسلامی تہذیب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو لو میں ایک گھر پہ ہی اٹیک کرتا ہوں اب بتائیے آپ کیا کریں گے ظاہر ہے کہ یہاں پر خدا نے آپ کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ اپنے گھروں کو اسلامی تہذیب کا مرقبہ بنائیں اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے لیے کہیں اور سے نہیں ملے گا کسی کو اسلامی اور ان میں ایسے گھر جن کو کوئی تجارت کوئی کاروبار اللہ کی یاد سے روکتا نہیں ہے یعنی تجارت کریں گے آپ تجارت سے نہیں روکتا اللہ کاروبار سے نہیں روکتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ہے ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی بھی تجارت اور کوئی بھی کاروبار اللہ کی یاد سے روکتا نہیں ہے یعنی کاروبار تو کرتے ہیں تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے نہیں روکتے چونکہ ایسے لوگ ایسا کردار اسلام نے کریئٹ کیا ہے اللہ کے نور نے اس نور نے, نور ہدایت نے جو پیغمبروں کے ذریعے دل میں جلا ہے چونکہ یہ روشنی گھروں کے آگن میں ہے اللہ کی اس لیے شیطان کی تمام آندیاں ناکام رہیں گی اس کے نفاق کی ساری عدیاں ناکام رہیں گی تو کوئی بھی چیز روکتی نہیں داد ذکر بھائی قام صلاح ایٹا زکا نماز کا سسٹم قائم کرنا اور زکات کا سسٹم قائم کرنا اور سارا اسلامی اس معاشرہ قائم کرنا اس سے کوئی چیز روکتی نہیں ہے کیوں کہ یقافون یومن تقالب ففی القلوب الفسار اصل بات یہ ہے کہ ان کا دل دھڑکتے ہیں لرستے ہیں ان کی آنکھیں کانپتی ہیں اس دن سے جس دن وہ اللہ کے سامنے کرے صرف جتنی بھی مانتا پرستی کا حصہ ہے اور جتنے بھی نگاہوں کی گناہ گاری ہے اور جتنے بھی دل کی گندگی ہے اس سب سے اس گندگی کے سمندر میں آپ بچ نہیں سکتے ہیں جب تک اللہ کا خوف آپ کی حفاظت میں کرے آپ بچ نہیں سکتے گھر کے آنگن میں بھی بچ نہیں سکتے کیوں اللہ تعالیٰ نکاح کے خطبے میں چار مرتبہ اطلاع کہتا یادین احمد اللہ یادین احمد اللہ حق دقات <سؤال> بار بار خدا سے سے شادی کا موقع ہے اور گھر میں تم ایک عورت کو لا رہے ہو اللہ کی آیتوں کی چھاؤں میں اس جگہ خدا سے ڈرنا ہے باہر سڑک پر تو تم کو ہر ایک چیک کرے گا سوسائٹی سماج اس گھر کے آنگن میں تو صرف اللہ کا خوف ہی چیک کرے گا تم اور کوئی چیک نہیں کر سکتا چار بار ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے خوف الومنطی قلوب الفاظ اس دن سے لرستے ہیں جس دن جو ہے دل اصل میں خوف جب ہو نا تو آدمی لذتوں میں جسپیدگیوں میں پھنستا بھی نہیں ہے رشید کہا ہے نا رشید کا واقعہ کہ, اس نے کہا کسی سے کہ جاؤ وہ ایران کی عورتیں آئی تھیں بڑی خوبصورت اور, اور کہا کہ جاؤ یہ بازار میں پورے شہر میں گھوم کے آؤ اور عورتوں سے کہہ دیا کھڑی رہو وہاں بالاخانوں پر کھڑی ہو جاؤ بے پڑا کر اب اسے کہا ایک پیالہ ہاتھ میں دیا پانی کا اور لبا لب اور کہا کہ تم پیار لے کے شام کو لوٹ کے آ جا پورے شہر میں گھوم کر ایک بوند اگر اس میں سے گر گئی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی شام کو جب وہ لوٹ کے آیا جس نے کہا رشید نے بتائیے صاحب کیسی کیسی عورتیں تھیں جو آپ دیکھی ایران کی صاحب عورتوں کو دیکھنے کی خصوصی تھی میرا دماغ تو پیالے میں پھنسا ہوا تھا گردن اڑ جائے گی میری دل میں اگر خوف ہو تو پھر آدمی کی ادھر نہیں اصل چیز ہے یہ محافظ یہ خوف جو آدمی کا جڑا رہتا ہے نا زندگی کی سرگرمیاں اپنی جگہ چلتی رہتی ہے لیکن اللہ سے اگر ٹانگا جڑا رہے تو آدمی جو ہے بیلنس نہیں بگاڑتا اپنا وہ دیکھا آپ نے وہ عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے پنکھٹ کے اوپر گڑا گھڑے گوبر گھڑا گڑے گوبر گڑا باتیں کرتی جا رہی ہیں بڑی کوئی گھڑا گرتا نہیں کر رہی ہیں تو ادھر مگر دماغ جو کہ لگا ہوا یہ بیلنس انی ان باتوں میں سارے مشغلے اپنی جگہ جا رہی ہیں مگر دل چونکہ جڑا ہوا ہے اور اس کا خیال ہے لہذا کوئی گبر نہیں ہوتی تو اگر آدمی کے دل میں فطقی القلوب الفار اس دن کا خیال ہو جس دن مجھے اللہ کے سامنے اپنے ایک عمل کا حساب دینا ہے تو پھر نگاہ و دل اپنے پابند ہو جاتے ہیں خود پابند ہو جاتے ہیں لیے جیم اللہ وسلم عامل فضل اللہ حساب تاکہ کیوں کرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کے امال کا بہترین بدلہ دے اور دنیا میں بھی مزید فضل عطا کرے یعنی یہ سارے جتنے بھی ہیں اللہ کا نور ہدایت ہماری آخرت کو بھی روشن کرتا ہے ہماری دنیا کو بھی روشن کرتا ہے یہاں بھی سوسائٹی پاک ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیتا ہے یہاں بھی ہم اللہ وسلم عزیز احمد فضلی مزید ملتا ہے یہ تو بونس ملتا ہے دنیا میں اس کو اصل پیمنٹ تو آخرت میں ہوگا اللہ حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے رسک کا مطلب ہمارے ہم لیتے ہیں نان گوشت رز اشاءباہ کا مطلب یہ نہیں ہے میں نے آپ سے کیا تھا ہر وہ جذبہ جو آپ اللہ کے لیے محسوس کرتے ہیں ہر وہ چراغ جو آپ کے دل میں اللہ کی ہدایت کا جلتا ہے خون کی یہ بون جو آپ کی رگوں میں دوڑتی ہے اور دل کی یہ دھڑکن یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا یہ اللہ کی توفیق ہے یہ اللہ نے ادا کیا یہ نہیں کہ اس جو کمال اللہ رزا اب صاحب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں بس لوگ تو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ صاحب وہ ایک تو یہ ہی کرتے ہیں کہ صاحب بزرگوں کو بھی آپ حساب کتاب کی نہیں پڑھتے تو دنیا میں پڑھنے کی چیزوں کو کہتے ہیں اللہ میں تو بغیر حساب پڑھے بھی دیتا. ایک تو یہ اور ایک یہ کہ ہم جو کچھ بھی پبلک سے کلیکٹ کریں اس کا حساب دینی کہ اللہ تعالی بغیر حساب دے رہا ہے تو ہم بھی بغیر یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا یعنی اللہ تعالی جب عطا کرتا ہے تو بے پناہ دیتا اللہ عرض کو میں یشا بھی کریں حساب یہاں پر مومنین کے ماحول گھر کا ماحول ان کے قائد و امال کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے اب یہاں کفار کے امال کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کے امال بھی چمکیلے چمکیلے لگتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں سرائے بنوا دیے کنواں بنوا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا بڑے ہمدردی ززل آ تو تباہ چندہ کر کے دے دیے ان کے بھی چمکیلے چمکیلے لگتے ہیں عمال. اس کو میں آپ عرض کر رہا تھا پچھلے ہفتے اسی بات کو جس پہ آپ تھوڑا چونکے بھی تھے ہمارے ہاں اصلاح معاشرا کا لفظ نہیں ہے اصلاح معاشر اسلام نے کہیں استعمال نہیں کیا سماج سدھار ہم لوگوں نے سیکولرزم کی نہوست سے یہ کیا ہے کہ ہم نے سارے الفاظ کو جو اسلام کے تھے ہم نے جو ہے دوسری استعمال بدل لیا رواداری مثال کے طور پر یہ جو یعنی یہ رواداری جو ہے اس کو کوئی کر دیا انہوں نے مداحنت کو رواداری کہنے لگے مثال کے طور پر سماج سدھار کیا چیز ہوتی ہے کیا آپ کا اللہ پر ایمان ہے یا نہیں کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے امال چاہے چمکیلے ہوں مگر وہ صرف ریت ہوتے ہیں ان میں حقیقت نہیں ہوتی کفر المالابی کی جاتی اب مثال کے طور پر پہلے تو یہ طے کرنے سماج سدھار سے پہلے, پہلے یہ جھگڑا طے ہو جائے گا کہ کون سے امال بگڑ بگاڑ ہے اور کون سے سدھار ہے پہلے تو یہ طے ہو جائے مسلمانوں میں ہم جائیں گے تو جھگڑا ہوگا اور غیر مسلم میں جائیں گے تو جھگڑا ہوگا مثال کے طور پر آپ لے لیجیے کہ صاحب ہمارے لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں داویز گنٹے کا کام کرتے ہیں عورتوں کو بٹھا کر لیکن انہیں بارات بہت اعتراض بارات کے باجے بہت اعتراض جب وہ سماج سدھار کی اسکیم چلائیں گے تو پہلے رکھیں گے بارات نہیں آنی چاہیے بازا نہیں بننا چاہیے ہم کہیں گے یہ اتنی کی چیز نہیں آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو آپ اصلاح سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک بگاڑ ہم وہاں کرنا چاہیں غیر مسلم سوسائٹی میں مثال کے طور پر ان کے یہاں سدھار یہاں سے شروع ہوگا کہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر بورڈ بنایا جائے باہر لایا جائے ہمارے یہاں سدھار یہ ہوگا کہ ان کو سڑک اٹھا کر گھر میں لایا جائے جھگڑا یہ طے یہ طے ہو جائے پہلے کہ کی کیا سدھار ہے اور کیا بگاڑ ہے کیونکہ ہمارے اصول مختلف ہیں ہماری سوچ مختلف ہے ہماری ترجیحات مختلف ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بگاڑ کہتے ہیں ان کو وہ سدھار کہتے ہیں اور جن کو ہم سدھار کہتے ہیں ان کو وہ بگاڑ کہتے ہیں جب ہم عورت کو پردہ کراتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جو, جو ہے گھر میں گھسی ہڑ کے برباد کر دیا اس کو سب سے پہلے یہ برائی دور ہونی چاہیے ہم اپنی عورت کو شرموہیا کی تعلیم دے دیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھجھک پیدا کر دی عورت میں اسے بولڈ ہونا چاہیے ہم بچے کو تمیز اور بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو گستاخ ہونا چاہیے مثال طور پر تو پہلے یہ طے ہو کیا سدھار ہے اور کیا بگاڑ ان کے ہاں شراب پینا مثال کے طور پر سویلائز ہونے کی علامت ہے ان کے ہاں ڈانس کرنا یا پارٹیوں میں جانا یہ بہت ہائی سوسائٹی اور بہت سدھر جانے کی علامت ہے ہمارے ہاں وہ چیزیں بگاڑ کی علامت ہیں کیا سدھار ہے اور جہاں کہیں دو چار چیزوں میں ہمارا ان کا اتفاق بھی ہوگا اگر تو بنیاد میں جھگڑا ہو جائے گا بنیاد میں اختلاف ہو جائے گا وہ جو اصلاح کریں گے اس میں دو خرابی اب نہ پیدا ہو جائیں گی پہلی خرابی تو یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس میں تو مفاد پرستی ہوگی اپنا ازاد کا اشتہار ہوگا اپنی ذات کا اشتہار کرنا مقصد ہوگا ہمارے نظیر سب سے پہلے اس کا سدھار ہونا چاہیے سب سے پہلے مفاد پرستی کا سدھار ہونا چاہیے اور پھر اس سے یہ ہوا کہ ہم ان کامن چیزوں پر جب دوسروں کے ساتھ مل کر کے اسکیمیں چلائیں گے تو ہماری وہ بنیاد ہل جائے گی کہ ہم ایمان بالآخرت کے بغیر کسی چیز کو ریکوگنائز نہیں کرتے ایمان بلّہ کے بغیر ہم کسی عمل کو ہمارے سالح مانتے ہی نہیں پھر ہمارے جذباتی سرحدیں ٹوٹ جائیں گے پھر ہم سے مبت و محبت کے تعلقات قائم ہو جائیں گے ہمارے پھر ہمارے معیار اور ہمارے اخبار بدل جائیں گے کہ جس کو وہ اچھا کریں اس کو ہم اچھا کریں اس کو وہ برا کریں اس کو ہم برا کریں ساتھ مل کے جب قرور ایک ہو جائے گا اس لیے ہم کیسے چلا سکتے ہیں ہمارے پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی عمل کی کوئی بنیادی نہیں ہوتی آدمی یا تو خود غرضی کے لیے یا پھر کے اشتہار کے لیے یا پروڈنٹ کے لیے کرتا ہے پھر اگر اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو یا اس کا مقصد ہوتا ہے مادہ پرستی مفاد پرستی پیسے کچھ بچا لینا چاہتا ہے کسی اور غلط کام کے لیے یا یہ مقصد ہوتا ہے پرستی. ہم اس کو تو ہمارے سالیہ نہیں مان سکتے ہم اس کو مانی نہیں سکتے سدھار کہ اس نے اگر یہ دو بنیادی خرابیاں مفاد پرستی اور اظہار شخصیت پیدا کر دیا ہے دو خرابیاں تو ہمارے نزدیک تو یہ, یہ زیادہ بگاڑ ہے اس کو پہلے دور کرنا چاہیے اللہ کو فراموش کر کے ہم ایک کامن اسکیم چلانے کے ساتھ اور ہم اپنے تشخص کو بھی مجروح کر دیں اور ہم بھول جائیں اپنی تشخصات کو تو یہ اسلام نے ایسا کہا کہا اسلام نے ہمیں جو لفظ دیا ہے وہ ہے تواصی بالحق و تواصی اسلام ہم سچ کے علمبردار ہیں اور سچ ہمارے نزدیک اللہ پر ایمان کے بغیر ہوتا ہی نہیں تو پہلے ہماری بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان اللہ کی توحید پر ایمان ہے کہ نہیں اس کے بعد ہم امال کا فیصلہ کرتے ہیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا اسلام میں عمل نہیں ہے پہلے اسلام میں ایمان پہلے امن سوری یاد جب ایمان کی بنیاد طے ہوتی ہے تو پھر ہم آگے, آگے کو بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے عمل کو اولیت دے کر عقیدے کو پیچھے ڈال لیا ہے ایسا نہیں ہے اسلام میں عقیدہ پہلے اور عمل بعد میں کیونکہ اسلام نے صاحب کہا کہ وہ لوگ جو کور والے ہیں ان کے اعمال تو ایک ریت ہوتے ہیں شرابی میں برقی یادیں یہاں سب زمانوں میں پیاسا تو اس کو پانی سمجھتا ہے پر وہاں جاؤ تو پیاسا مر جاتا ہے پانی ملتا نہیں ہے اس کو اللہ کی ایمان اور آخرت کی ایمان سے بے نیاز ہو کر کتنی بھی سماج سدھار کی اسکیم میں چلا لو کچھ ملنے والا نہیں ہے کچھ ملنے والا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. اس کے بغر کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک ایمان صحیح نہ ہو تب تک امان صالح نہیں ہوتے تب تک نہیں ہو سکتے احمد سہارے پھر خالی اپنی ذات کا اشتہار یہ ہے تو پھر اب جو ایک فیشن چل نکلا ہے یہ کہ ہم نے سماج سدھار کا ترجمہ کیا ہے اسلحہ معاشرہ سماج تو کہتے ہیں معاشرے کو اور سدھار کہتے ہیں کو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے یہ اسلام کا پروگرام نہیں ہے اسلام کا پرام ہے تواسیب بالحق و تواسی بالصبر اسلام کا پرام ہے الم بالمعروف معروف و نہیں اسلام کا پرام ہے دعوت حق اور ایمان امان بلّہ اور یہ سارے پروگرام جو ہوتے ہیں جو ایک کامن ایجنڈا کے تحت ہوتے ہیں وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹیز کے پوائنٹس ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں جس میں ہم خواہ مخواہ جا کے گھستے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ان چیزوں سے یہ بات لمبی ہو جائے گی پھر کبھی کی وضاحت ہوگی و لدین کفارو عام کا سراب امبیکی گاتی اور وہ لوگ چمک ان کے ہاں بھی ہوتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ہے یا تو کے امال میں چمک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے چمک اگر ہوتی ہے تو دھوکے کی ہوتی ہے اور اندھیرا اگر ہوتا ہے تو جہالت کا ہوتا ہے کیونکہ علم صحیح صرف اللہ کے نور سے ملتا ہے اگر ان کے ہاں کوئی چمک تمہیں دکھائی دیتی ہے تو وہ نور کی چمک نہیں ہے وہ دھوکے کی چمک ہے اور جو اندھیرا تم کو ان کے ہاں دکھائی دے رہا ہے وہ جیالت کا اندھیرا ہے کیونکہ نور تو اللہ سے ملتا ہے اللہ نور رسما تو یہاں دونوں چیزوں کی مثال دی چمک کی بھی اور اندھیرے کی بھی چمک کی مثال دیمال ان کے جو امال ہیں چمک چمک کر چمک نمک والے وہ تو خالی چمکتی ہوئی ریت ہیں آسا ان کو پانی سمجھتا ہے لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کوئی پانی وانی نہیں ملتا لب یجید ہوش نی کچھ حاصل نہیں ہوتا وہاں تقدیر الہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی جو ہے کام تمام اللہ صاحب فور حساب لے لیتا انہیں اللہ تعالی ان کا سارا لیکھا جوکا بنا کے چٹھا ان کے حوالے کرتا ہے وہ ہوتا نہیں کامیاب نہیں ہوتا ایسے آج تک آپ دیکھیے کتنے تجربے کیے گئے ہیں اللہ کو فراموش کر کے کہ کوئی کردار کی تعمیر کر سکا کچھ بھی بتھی کوششیں کی بتھیرے لٹرچر چھاپے لوگ بے ٹکٹ سفر کر رہے ہیں اوپر کھڑکی کی بل ہے ٹکٹ لیس ٹریول از سوشل ہی ٹکٹ کے بغیر سفر کرنا جو ہے سماجی برائی وہ دیکھ کے ہاس رہا ہے اور بےر ٹکٹ سفر کر رہا ہے آفس میں جا رہے ہیں گاندھی جی کھڑے ہیں ہاض لیے یوں آپ رشوت لینا دینا پاپ ہے آفس میں کر رہا ہے گاندھی جی کر رہے ہیں روپے دینے مطلب یہ کہ جب تک ایمان بللہ دل میں نہ ہو تب تک کوئی سماج کی بنیاد بن نہیں سکتی جب تک مجھے اللہ کا ڈر نہ ہو آخرت میں جواب دینے کا احساس نہ ہو پوسٹوں سے, سے اور تصویروں سے کچھ نہیں ہوتا آدمی مفاد پرست ہے بنیادی طور سے تو کچھ ملتا نہیں لمبی دشین کچھ نہیں ملتا ان باتوں سے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ان باتوں سے ایڈس کے خلاف کتنا ہے آج کل کہ غیر محفوظ جنسی تعلقات آپ کو ایڈس کا شکار کر دیں گے بڑے خوفناک خوفناک خوفنا دکھا, دکھا جانا کچھ بھی نہیں جنسی باوارگی میں کوئی کمی نہیں ہو رہی کسی قسم کمی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں ہو رہا بطیر ڈرایا بترا سب کچھ کیا اداد و شمار کے جھوٹ بدرے بولے لیکن نہیں کچھ نہیں ملتا ان چیزوں سے اور یا پھر اللہ نے فرمایا اور نظر... اقبال نے کہا نا اس چمک دمک کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جو آج کل بڑی چمکیلی تم کو لگتا ہے کہ بڑی اسلحے آئی نو اسلحو ریا تو مغرب میں مزے میٹھے اثر خوابی جی شگر کوڈ گولیاں ہوتی ہیں اوپر سے شکر اندر سے کڑوا ہوتا ہے ویسے آج کل کے جتنی بھی اسکیمیں چل رہی ہیں اقبال نے کہا کہ نظر کو فی کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر چھوٹے نگوں کی ریزا ہے خوشی نہیں ملتا اندھیروں کے علاوہ یا پھر عقائد کے بارے میں دیکھیں نے فرمایا کہ یا پھر اندھیرے ہیں او غزلمات چمک ہے تو دھوکے کی ہے اندھیرے ہیں تو جہالت کے او غزلمات من فوقی, فوقی صاحب ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا اندھیرے آن پھر ایک موج اس کے بھر ایک اور موج اس کو پھر اور بادل یعنی سلجھائے جا رہے ہیں علم کا سرا ہاتھ نہیں آتا حقیقت نہیں ہاتھ آتی اندھیروں پہ اندھیرے ہاتھ کو ہاتھ سلجھائے نہیں دیتا وہ جس کو اکبر نے کہا کہ فلسفی کو بحث کی اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں ہمارے سارے فلسفے ایک گانٹ کھولتے ہیں دوسری جاتی اندھی سے نکلتے ہیں دوسرے اندھیرے میں پھنس جاتے ہیں ان کا آپ ایک جو ہے راس مالیت جو ہے یا کیپٹلزم بڑا پریشان کر رہا ہے آدمی کو کمزم اس کا علاج کیم نہیں پھنسے پہ نہیں نئی الجھانے پیدا کر دی ستر سال میں فیل ہو گیا جمہوریت آئی جمہوریت سارے مسئلے حل کر دے گی جمہوریت کی باہر آپ دیکھ رہے ہو صبح آٹھ بجے ہر گردگہ پورٹ پڑ جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے جس کے بعد شراب کی بوتلیں زیادہ ہے حرام کا پیسہ زیادہ ہے وہ آدمی جو ہے سب سے زیادہ جتنے سب, سب سے بدماشوں میں بدماش جیت جاتا ان سارے میں سب زیادہ ہوتا وہ ان کا ہے بہت سارے گدھے ڈجو کرنے لگے تو دو چار کی بات ہوا میں خاتم مل جاتی ہے تو یہ چیز ہے کہ کتنے فلسفے بنائے انسان نے لیکن اندھیرے تھے کہیں سے روشنی نہیں ملی کیوں اللہ جس کو روشنی نہ دے اس کو روشنی کہاں سے ملی اللہ نورن میں نور ایک کے بعد ایک اندھیرے پہ اندھیرا اندھیرے پہ اندھیرا اس کے اوپر بادل یعنی کہیں سے آفتاب کی روشنی کہاں سے آئے ایک موج موج کے اوپر موج موج کے اوپر بادل تو آفتاب تو اوپر ہی رہ گئے اندھیروں میں ڈاپک تو مارتے رہ گئے انسان جی حالتیں محض ہے اگر اللہ سے روشنی نہیں آپ ایک بات سوچیں ہم جو ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی بستی میں آپ کو چھوڑ جائے یعنی یہ بات شروع سے میں لے رہا ہوں کسی بستی میں آپ کو چھوڑ جائے کوئی بھی آپ اچانک چھوڑ دی جائیں کسی کو آپ کو پتا نہیں کون چھوڑ گیا کسی اچانک بستی میں آپ چھوڑ جائیں تو علم کا تقاضہ یہ کہ پہلے آپ یہ سوچیں کہ میں مجھے کون چھوڑ گیا ہے اور کیوں چھوڑ گیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے یہاں مجھے کون چھوڑ گیا ہے اور مجھے کیوں چھوڑ گیا ہے؟ علم, پہلا سوال جو علم کی جڑ وہ یہ ہے اور پھر کچھ لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں فی شخص چھوڑ گیا اور اس لیے چھوڑ گیا تو آپ ان کو جھٹائن لگیں کہ نہیں تو آپ یہ حقوق کہ گے یعنی جو بتانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو خود تو پتہ نہیں کون چھوڑ گیا ہے اور کیوں چھوڑ گیا ہے تو اس دنیا کو آپ ایک ایک سی بستی سمجھ لیں اس میں اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہمیں چھوڑ گیا کوئی نہ کوئی چھوڑ گیا اس میں ہم اپنے اختیار سے یہاں نہیں آئے اور کیوں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے پہلے ہمیں ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں کون چھوڑ گیا کیوں چھوڑ گیا بنیادی سوال سب سے پہلے ہمارے یہ ہیں علم کی جڑ علم کی اساس کیساس ہے یہاں سے علم شروع ہوتا ہے اب جیسا جہاز میں بیٹھے ہیں جہاز میں ہم کارپیٹ بچھا جا رہے ہیں قالین بچھایا رہے ہیں یہ پتہ نہیں جہاز جا کے رہا ہے منزل سے کوئی زہر بحث نہیں جہاں تو ہے جہاں چل رہا ہے اب ہم تو آرام سے قالین پہ آرام فرما رہے ہیں تو آپ انتہائی گدے کا لائیں گے پہلے آپ ہی جانیے کیوں بیٹھے ہیں کہاں جا رہا ہے آپ کی منزل کیا ہے کس نے چھوڑا ہے آپ کو یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی رسالت کا سوال مجھے میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں اور مجھے ہدایت دینے والے جو لوگ اللہ نے بتایا کہ کیوں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے اور کس نے مجھے بھیجا ہے پہلے مجھے اس سوال کا جواب ملنا چاہیے اس کے بعد آدمی دیکھتا ہے یہ کہ بھئی دنیا میں کئی چیزیں ہیں مٹی ہے اور میں ہوں مجھ میں مٹی میں فرق ہے مٹی میں نمو نہیں ہے مٹی میں افزائش نہیں ہے مٹی میں نسل نہیں بنتی مٹی میں سما بسر نہیں ہے دیکھتی نہیں سونگتی نہیں کچھ چکتی نہیں میں سکتا ہوں سونگتا ہوں میں تو جہاز اڑا رہا ہوں میں تو سمندر میں تہے عہدے مار رہا ہوں میں تو اپنی عقل سے جو ہے آسمان میں چھید کر رہا ہوں مجھ میں اس میں فرق ہے اتنا بڑا فرق کیوں ہے یہ چیز فرق کیوں ہے دماغ اس سے میں سوچتا ہوں ہاتھ ایسے میں پکڑتا ہوں یہ ساری چیزیں یہ فرق کس لیے کیوں ہے کس لیے ہے اس کائنات میں رہتا ہوں کیا صرف ایک دیمک ہوں جو مٹی کی گیند پہ لگ گیا ہے میں آخر کوئی مطلب میرا ہوگا یا نہیں میرا ہاتھ ہے کسی سے پوچھے ہاتھ میرا کیوں ہے ہاتھ کا ایک مطلب ہے پکڑنے کے لیے نہ کیوں ہے صاف سونگنے کے لیے منہ کیوں ہے کھانے کے لیے چکھنے کے لیے پھیپڑے کیوں ہے آکسیجن دینے کے لیے دل کیوں ہے ہر چیز کیوں ہے جواب ہے میں کیوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ ساری چیز مل کر جو میرا وجود بنا ہے یہ ساری چیز ہیں جوتے کا تو ایک مقصد ہے کہ وہ میرے پیر میں آئے مجھے بچائیں اور میری ذات جوتے سے بھی کم طرح کے میری ذات کا کوئی مقصد نہیں ہے جوتا تو میرے پیر کو آرام دے جوتا تو ایک کارآمد چیز ہوا یہ کاغذ جس میں میں لکھ رہا ہوں یہ چیزوں سے لکھو رہا ہوں میں فاؤنٹ فین سے لکھتا ہوں کام کی چیز ہے ہر چیز کا ایک ایکپز ہے, ہے مقصد ہے اور یہ ساری چیزیں میری چھوٹی چھوٹی میری انگلی میری آنکھ میری ناک میرا پھیپڑا میرا دل سب چیز کا ایک مقصد ہے ان سب جوڑ کر جو مشین بنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کھائے پیئے مر جائے اللہ یہ اکلون کماتا اکلو نام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بس اس لیے تم آئے تھے کہ کھاؤ پیو دنیا میں اور مر جاؤ جیسے جانور کمات اکلو نام سے جانور کھاتے ہیں ایسے تم بھی ہو کوئی پرپس نہیں تمہارا دوسرا سوال بھیجیے پھر آدمی یہ سوچتا ہے کوئی چیز تو ایسی ہے نہیں جسے میں نے یعنی میرا اپنی ذات پر تو کوئی ایسا وہ ہے نہیں ذات پر میری کوئی میرا کنٹرول نہیں ہے میری اپنی ذات پر حالات دیکھیں میں کالا ہوں یا گورا اس میں میرا کیا دخل نہ کہ میری چونچی لی ہے کہ بیٹھی ہوئی میں میں کیا کر سکتا ہوں آئی جو ہے چوئیسی ہیں یا بڑی بڑی ہیں میں کیا کر سکتا ہوں اس میں رنگ لال ہے یا کیسا ہے لمبا قد ہے پانچ فٹ کا ہے دو فٹ کا ہوں اس میں میرا کچھ نہیں کچھ لین دینا نہیں میرا اس چیز میں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں یا ہارٹ کا پریشن ڈوں یا اس میں میرا کچھ دخل, دخل دخل نہیں اس چیز میں آدمی کا آدمی کہیں بھی اپنے اپنے کو کہیں بھی نہیں پاتا کہ کہیں میرا کوئی دخل ہے یا میں کس خاندان میں پیدا ہوں کس گھر میں پیدا ہوں کون سی زبان بولوں کس ملک میں پیدا ہوں میرے ابا کون ہو میری اما کون ہو اس میں میرا کوئی دخل نہیں میرے پھپھی میرے چچا میرے خال کون اس میں میرا کوئی دخل نہیں میں قدر مجبور ہے محض ہوں پھر یوں بھی دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے وجود کے ساتھ میں نے کچھ اپنا بنایا بھی نہیں یہ انگلی یہ بال ایک ناخن, کوئی کو میں نے اپنا بنایا ہو. تو, میں تو کہیں بھی ہوں نہیں جب میں ہوں نہیں نہ میرے حالات میں دخل نہ میرے وجود میں دخل تو میں مالک کیسے ہو گیا اپنا کس چیز کا مالک ہو گیا میں پھر میرا کوئی تو مالک ہوگا جب میں کہیں نہیں ہوں اب میں کسی آفس میں پہنچ جاؤں میرا آفس نہیں ہے وہ میری فائلیں نہیں وہ میری رجسٹر نہیں ہے وہ میری دوسرے کا آفس ہے میں اس کی ترتیب الٹنے پلٹنے لگوں مجھے کیا حق ہے جو اس آفس کا مالک ہے وہ اس کو جیسے چاہے چلائے جب میں اس کا مالک نہیں ہوں تو میں اس کو الٹ پلٹنے کا کیوں حق رکھتا ہوں تو اگر میں اپنے جسم کا اپنے وجود کا اپنے جذبات اور اسداد کسی چیز کا مالک نہیں ہوں تو ان کو استعمال کرنے اور الٹنے پلٹنے کا مجھے کیا حق ہے یہ تو میرا مالک کون ہے مجھے پوچھنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے وہ مجھے بتائے گا یہ بنیادی سوالات ہیں لیکن اس نے ڈویژن کیا ہے اللہ نے مثال کے طور پر عورت کو گھر میں بٹھایا ہے مرد کو سڑک پر رکھا ہے بازار میں رکھا ہے میں اپنی عقل سے الاٹ پلٹ کروں گا تو اچھی مذہب کا خیز بت ہے ہو جائے گی ٹریکٹر ہے کھیت میں چلنے کے لیے کار ہے سڑک پہ چلنے کے لیے میں کہوں گا ارے میں تو کار کی حل باندھ کے پیچھے ہل کے کھیت جو دوں گا اور ٹریکٹر پہ بیٹھ کے دفی کروں گا لطیفہ ہو جائے گا اس میں یعنی مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یعنی جو کمبینیشن ہے وہ کیا ہے صحیح اور میرا مالک کون ہے جب تک یہ سارے سوال حل نہ ہو تب تک آدمی علم کی جڑ کو چھو نہیں سکتا اور یہ ملتا ہے صرف اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے ان سارے سوالوں کا جواب ان سارے سوالوں کا جواب ملتا ہے اللہ کی طرف سے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو روشن نہ دے دو تو, تو کہاں سے روشنی پائے تو پھٹک اللہ وہ نورن ہم اپنے آپ ان سوالات کو حل نہیں کر سکتے کہیں سی بھی کیسے حل کریں ہم جانتے ہی نہیں کچھ کہاں سے آئیں کہاں جانا یہ پتہ نہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم اور بس یہ جانا کہ کچھ نہیں جانا ہم نے زندگی بھر میں بس بر یہی جانا کچھ یہ پتا چلے تو جو بات جانتے ہیں اس کو دو مہینے بات پتہ چلا یہ تو غلط تھی بس یہ جانا کہ کچھ نہیں جانا یہ بھی یہ گمن میں ہوا معلوم یہ اپنی جہالت کا جو احساس ہوا یہ بھی میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ یہی پیدا بتائی کہ تمہارا اصل مالک کون ہے کس نے پیدا کیا کس پرپز نے پیدا کیا ہے اس کو تمہیں حکمت تفریح کو جاننا ہے اپنے مالک کو پہچاننا ہے اپنا تصرف کہاں کس پر کس کا ہے تمہارے پاس یہ تمہیں جاننا ہے کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو یہ جہاز میں خالی خالی نہیں بچھانی ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جا کہاں رہا ہے جہاز آدمی لائف انشورنس تو کرتا ہے کہ صاحب میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو یہ مل جائے یا مجھے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میری پینشن بن جائے ایل آئی سی لائف انشورنس کرا لیتے ہیں لیکن آفٹر لائف انشورنس کوئی نہیں کرا رہا زندگی کے بعد جو میری زندگی ہے اس کا بھی انشورنس مل جائے اس کا بھی کوئی پریمیم ہے وہاں کی سیکورٹی بھی مجھے مل جائے اصل علم ہے آدمی اس چیز کو جانے یہ چار پانچ دس پندرہ سال کی زندگی جو گزر جائے گی اس کا کیا انشورینس کرانا اصل میں تو اس لائف کا انشورنس کرانا ہے جو اس کے بعد ہے آفٹر لائف انشورنس جب آدمی اتنی موٹی بات کو نہیں سمجھ رہا تو گدھا ہے اعلیٰ درجے کا کیا علم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آداد و شمار کا جھوٹ بولنے سے علم تھوڑی ہو جاتا ہے جیسے آج بجٹ آیا آپ نے دیکھا نہیں آزاد و شمار کے جھوٹ کے اور کیا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہندوستان میں ترقی کے جو ہے مطلب سیلاب بہ رہا ہے کدھر بہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں آزاد و شمار میں بہ رہا ہے تو آزاد و شمار کا جھوٹ بولنے کا نام علم نہیں ہے ہنسوں کا جھوٹ بولنے کا نام علم نہیں ہے یا آپ نے چکریاں چھوڑ لی ہیں ہوائیاں اڑالی چھوڑ دی صاحب ہائی چاند پہ پہنچ گئی ایک ہائی اور آپ کی وہاں پہنچ گئی اس کا نام علم نہیں ہے یا پٹاخے چھوڑ لیا آپ نے ایٹم بم کے ہائیڈوجم بم کے اس کا نام علم نہیں ہے یہ پٹیاں چھوڑنا یہ ہوائیاں چھوڑنا یہ بچوں کی باتیں ہیں یہ علم نہیں ہے علم ہے انسان کو اپنی صحیح منزل کی تلاش انسان صحیح جگہ پہنچ جائے یہ علم ہے صحیح یہ سوائے خدا کے اس کے پیغمبروں کے ہمیں کوئی دے نہیں سکتا تو اللہ جس کو نور ہدایت نہ دے اسے ہدایت کا نور کہیں سے مل نہیں سکتا مجھے نورن ہم الہ نور یہ پوری مثال یہاں ختم ہوئی اس کے بعد ایک رکو اور ہے جس میں منافقین کو خطاب کیا گیا ہے اس کے بعد پھر وہ سلسلہ بیان وہیں جڑ جائے گا جہاں سے شروع होगा अपने जात की उपराबी के लिए अगर है आपने कंबल बांट दिए पांच सौ ताग वोट दे दें दे सारे जो हरी शराबी जितने भी है मोहल्ले के आपको तो ये कोई नेकी थोड़ी है सिगरेट का इश्तेहार छापती है कंपनी एक एक नवन साइन पे लगाती है दस दस तो कोई नेकी थोड़ी है اگر اپنی ذات کی پبلسٹی پر آپ خرچ کر رہے ہیں تو یہ نیکی نہیں نیکی صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے صرف اللہ وبارکہ